رکن یمانی اور رکن حجر اسود کے درمیان کی دعائیں رکن یمانی اور رکن حجر اسود کے درمیان یہ دعا پڑھنا مسنون ہے اس کی بہت فضیلت ہے ربنا آطینہ فت دنیا حسنت و فل آخر حسنت عقین ادا بنار اے ہمارے پروردگار ہمیں دنیا اور آخرت میں بھلائی عطا فرمائیے اور ہمیں جہنم کے عذاب سے بچا لیجئے اور یہ دعا پڑھنا بھی منقول ہے ربی قنعی بیمہ رزقطنی لی فی وقلف اعلیٰ کلِ غا اب تلی بقیر اے میرے پروردگار جو کچھ آپ نے مجھے عطا فرمایا ہے مجھے اس پر قناعت عطا فرما دیجئے اور میرے لیے اس میں برکت ڈال دیجئے اور میری جو چیزیں میرے سامنے نہیں ہیں میری غیر موجودگی میں ان کی حفاظت فرما دیجئے روایات نمبر ایک عن عبد اللہ ابنسہ ابقال سمیعت و رسول اللّہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول عمین الرکن عبن في فدنیہ حسن و فلآخرت حسن وقین آداب بنار خلاصہ یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رکن یمانی اور رکن حجر اسود کے درمیان یہ دعا پڑا کرتے تھے نمبر دو حد سعید بن جبیر قال كان ابن عباس يقول احفظوا هذا الحديث وكان يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم وكان يدعو به بين الركنين رب قنعني بما رزقتني وبارك لي فيه وخلوف اعلی کل غا اب تلی بخیر خلاصہ یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رکن یمانی اور رکن حجر اسود کے درمیان یہ دعا بھی پڑھا کرتے تھے